بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تہ خداؤں میں کتسرا ہے اور خدا تو ناؤ مگر ایک خدا اور اگر اپن بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور درناک عذاب پہنچی گا